الحمد الرحمن رحیم سرات اللہ عنامۃ علیہم غیر المخوب علیہم ولدین آمین صدق الله مولانا العظیم وصدق صدقہ النبي الكريم الروف رحیم اللّہ منوََ قلوبنا ناب القرآن اخلاقنا اخلاق عليك السلام علیک الله صحاب یا محبوبہ رب العالمی سلاۃ السلام علیک الرحم ولی کابقیا رسول الملحم تمام حمد و ثناف تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششحات بھی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 برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آنے والے معزز محترم سامعین کو ماہ نور شہر رمضان المبارک کی آمد پر بسمی میں قلب مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جلا شان ہوں ہمیں اس ماہ نور کی برکت نصیب فرمائے زندگی میں ایک بار موقع مالک نے پھر نصیب کیا کہ اس شہر نور کی ماہ مقدس کی بہاریں نصیب ہوئیں سلاد و تراوی افطاری اور ذکر و اذکار درس قرآن کہ لطف دوبارہ نصیب ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خدائے بخشندہ اللہ تعالی جلا شاہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی روزے رہیں اور یہ مہینہ پورے سال پہ پھیل جائے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اس ماہ نور کے دامن میں ہیں جو اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں رمضان المبارک اللہ تعالیٰ جلّا شانہو کے ہونے کا یقین پختہ کرتا ہے ایک تو یہ کہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں جو کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں سل الشیاطین تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی محلے وہی گلیاں وہی بازار وہی شہر وہی بستیاں وہی دیہات اور کریے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ماہ سیام کا چاند طلوع ہوتا ہے مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور محبتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم ایک نور اپنے دامن میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں جو ہمارے بزرگ صوفیاء مراقبوں اور چلوں سے حاصل کرتے ہیں محنت تگو تاز جد جہد وظائف پھر ایک نور پاتے ہیں اللہ جل شانہ ہو ہونے کا کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں یہ تیكن انہیں نصیب ہوتا ہے لیکن ماہ سیام میں یہ نور بارش کی طرح برستا ہے ایک گناگار سے گناگار شخص بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ دوپہر کے وقت سخت گرمی ہے زبان کانٹا بنی ہے حلق خشک ہے ٹھنڈا پانی دستیاب ہے دروازہ بند ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں اس کے باوجود بھی بندہ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا یہ نور خاص طور پہ ہمیں اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے بلکہ جب صبح سحری کا منظر ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاگ پڑتے ہیں اور وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے تو مائیں ان سے مجبور ہو کے انہیں بھی کھانا دیتی ہیں جب دھوپ چمکنے لگتی ہے اور بچوں کے چہروں پر کمزوری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹے تم روزہ کھول لو تمہارے دو روزے ہو جائیں گے ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں چڑی روزہ ہو جائے گا لیکن میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے بھی خلوت میں بھی پانی نہیں پیتے وہ نور جو مراکب اور چلوں سے نصیب ہوتا ہے وہ سات سال کے بچے کے سینے میں بھی ڈھیل دیا جاتا ہے یہ اس ماہ نور کا فیضان ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برستا ہوا دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتا ہے مسجد کا رخ نہیں کرتا اسے سلاۃ التراوی نصیب نہیں ہوتی نیکی کی محفلیں اور اچھائی کا ماحول اس کا مقدر نہیں ہوتا حضور علیہ السلام نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے آمین آمین فرمایا تھا بعد میں صحابہ کے پوچھنے پرشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا اس شخص کی ناخواہ کالود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو تو میں نے آمین کہا پھر کہا اس شخص کی ناخا کالود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کروائی تو میں نے آمین کہا تو جبریل امین نے پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا اس شخص کی ناخوا کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا اب جبریل یہ کہنے والے ہوں اور حضور آمین فرمانے والے ہوں تو پھر دعا کی قبولیت میں شک کوئی نہیں رہتا تو شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اس ماہ سیام میں بھی محروم رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے عزیزوں کو اقرباء کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس ماہ نور کی برکت نصیب فرمائے اور ہم میں سے رحمتوں کے اس موسم برسات میں کوئی شخص بھی محروم نہ رہے آج کی اس نشست میں سورت الفاتحہ پہ کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہوں گا اللہ تعالی میری زبان پر کل الحق جاری فامان سورت الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو کہ مکہ المکرمہ میں حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی سات آیات پر مشتمل یہ صورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جو ایک بار نہیں دو بار نازل ہوئی ہے اس لیے اس کو صبا مسانی بھی کہتے ہیں کہ سات آیتیں جو دو بار نازل ہوں حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالی عن جلیل القدر صحابی ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے حضرت امام بخاری نے اپنی صنعت کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی تو حضرت ابو سعید بن مولا عرض کرنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو کریم علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا یا ایمان والو جب تم اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبئی کہا کرو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس ہے اور حکم ہے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبے کہتے ہوئے حاضر ہو جائے کرو اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور اکا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے نماز شروع کرتے اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے سلام النبی تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید بن مولا میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو دو مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو سبا مسانی ہے تو حضرت سید بن مولا کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور عرض کی حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل قبل آپ کو وہ صورت بتاؤں گا جس سے افضل صورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے تو حضور علیہ السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا الحمد رب العالمین یہ صورت صب مسانی ہے اور اس صورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی صورت نہیں ہے اور حضرت عبی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمزی نے اپنی صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالی کا کلام نہیں سنا جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبئی کہا کرو اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ ترات میں ہے نہ زبور میں ہے نہ انجیل میں ہے اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے تو پھر حضور نے سورت الفاتحہ کا بتایا یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکت میں وکالتن یا اسالاتن تلاوت کرتا ہے اگر کوئی پانچ گانا نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں اڑتالیس مرتبہ اس صورت کو تلاوت کرتا ہے تو یہ وہ بابرکت صورت یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے قرآن مجید کے اندر کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے ابتدا میں تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے جو احناف کے نزدیک دو صورتوں کے فاصلے کے لیے لایا گیا ہے جبکہ کہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزو قرآن ہے باقی مقامات پر صورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تسمیے کو لکھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے تو اس کی تکمیل کے لیے ہر صورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اسی لیے احناف نماز کے اندر تسمی کو سرن پڑھتے ہیں جہرن نہیں پڑھتے اس لیے کہ یہ جزو صورت نہیں ہے یہ اللہ کے بابرکت نام سے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس صورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدا کہتے ہیں اور کسی کے اختیاری حسن پہ جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے خوبیاں بیان کی جائیں وہ شکر کہلاتی ہے اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ ویسے قدر شناسی کے طور پہ جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے حمد کس کے لیے ہو تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا اور پرانے مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں اور جب یہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہسلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پیڑے کو جھکا کے دیں گے اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا تول ہوگا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اسم میں ذاتی ہے اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے بعض نے کہا مفرد ہے بعض نے کہا مرکب ہے جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اسم جلالت کے درمیان ایوہ کو نہیں لایا جاتا اگر یہ مرکب ہوتا تو ا کو ضرور لایا جاتا یہ عربی میں قاعدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو مرف باللام ہو جب اس سے قبل حرف ندا لایا جائے تو مذکر سے قبل اوحا اور منت سے قبل اتوحا لاتے ہیں جس طرح یا الرسول یا ایوہنبی یا ائیوحل المزمل یا ایوہل مدسر تو یہاں مزمل کے اوپر یا مدثر یا ان نبی کے اوپر الف لام ہے تو یا اور مرب باللام لفظ کے درمیان او لائے اور اگر مونس ہے تو ائتحال لائیں گے یا تو نفس المتمئن اور یہاں یہ لفظ نہیں لایا گیا اور اگر اس کو لایا جائے تذکیر و تانیس کے لحاظ سے تو کفر ہوگا لہذا یہ لفظ مفرد ہے مرکب نہیں ہے اور جو لوگ اس کو مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اوپر الف لام لگایا گیا اور پھر جو ہے وہ ایک الف کو گرایا گیا ال الہ تھا تو ایک الف کو گرا دیا گیا تو اللہ بن گیا لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی لفظ اللہ کے اوپر تدمین نہیں آتی یعنی اللہن نہیں آتا جبکہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے جب وہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر تنوین آتی ہے زیدن زیدن زیدن مختلف صورتوں میں لیکن لفظ اللہ کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور تنوین کے لیے مانے کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں الف لام مانے ہے کیونکہ جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی لہذا یہ مرف باللام ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی اگر یہ بات ہے تو پھر اگر مورب باللام ہے تو پھر یا اور حرفے جو منادا ہے ان دونوں کے درمیان میں اوہا کیوں نہیں لائے اور دوسری بات اگر یہ مفرد ہے تو پھر دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آتی تو جس طرح اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی اس کا اسم بھی سمجھ کی حدود سے بنا <سلام> اسی بو نے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں اس کو دیکھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ بتا تیرا حال مرنے کے بعد کیا ہوا تو سی بوائے نے جو جواب دیا میں یہ تھوڑی سی بحث کی ہے اس لفظ کے اوپر وہ اسی لیے کی کہ سی بوے نے جو جواب دیا ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں ورنہ یہ مشکل بحث تھی لیکن میں نے اس کے باوجود اس بحث کو چھڑا اور دو چار باتیں اس پہ کر دیں سی بو کہتا ہے میں ساری زندگی لفظوں کی کھال ادھیڑتا رہا اور بال کی کھال ادھیڑتا رہا اور ساری زندگی میں لفظوں میں الجا رہا قرآن مجید کے مطالب اس کی طرف میں نہ گیا اور میں لفظوں پر ہی ساری زندگی بحث کی مرنے کے بعد میرے مالک نے مجھے بخش دیا تو میں نے ارض کی کہ مالک میرا کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا تو ارشاد ہوا کہ تو نے لفظوں پہ ساری زندگی بحث کی یہ طرح کوئی ایسا عمل نہیں تھا لیکن لفظوں میں بحث کرتے کرتے میرا نام بھی اس لفظوں کے اندر آیا لفظ اللہ کسی نے کہا یہ نکرا تھا الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا کسی نے کہا یہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لوگوں نے اس پہ بحثیں کی لیکن سی بوائے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے ہی معرفہ تھا لیکن اس میں جلالت ہونے کی وجہ سے اس کو مزید معرفہ کر دیا گیا تو یہ عارف المعارف ہے یہ معرفہ کا بھی معرفہ ہے کہتا کہ میں نے اس کے بابرکت نام کو عارف المعارف کہا تو اللہ تعالیٰ جل شاہ کو میری یہ ادا پسند آ اور میری مقفت فرماتی اس لیے میں اس کے بابرکت نام پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ باوجود کے یہ علماء کا موضوع ہے لیکن سارے لوگ پوری توجہ سے اس گفتگو کو سن رہے تھے کس لیے سن رہے تھے کہ ہمارے رب کے نام پر بحث ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمتوں سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرماتے. کہ یہ اجمی لوگ ہیں لیکن میرے نام پر بحث کو غور سے سن رہے تھے تو اللہ تعالیٰ شانو اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے تو کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے اب یہاں الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی علما نے کا جنس کے لیے یا الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے ان دونوں صورتوں میں مانا یہ بنتا ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے یا ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے یعنی ہر کمال ہر تعریف ہر وصف ہر خوبی اس کے جتنے بھی افراد ہیں یعنی خوبی کی جتنی بھی صورت اور قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسے خوبی کہتے ہیں نفس خوبی جن سے خوبی جن سے کمال جن سے تعریف وہ سب کے سب اللہ کے لیے جس کی شان یہ ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے کسی چیز کو اس کی استداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے یعنی جو اس کی فطری لیاقت اور استعداد ہے جو اس کی تباہ میں رکھی گئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرغی کو بہت سارا دانا ڈالا ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ جتنی ہو گئی ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو چارہ کم ملا ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے مرغی کی مقدار کو پہنچ گیا ہو ایسے نہیں ہوتا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھاد ڈالی اور ایک چھوٹا سا پودا گلاب کا وہ برگد کا درخت بن گیا ہو اور اتنا بڑا ہو گیا ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک برگد کے پودے کو مناسب نمی اور نشو و نما اور اس کو پانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ بالکل چھوٹا رہ گیا ہو جو جس کی استداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے مرد کی تربیت مردانہ شان کے مطابق اور عورت کی تربیت اس کے مطابق اس طرح جانور کی تربیت درختوں کی تربیت ہر شے کی جو استداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق تربیت کرنا جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بہم پہنچانا اس کو ربوبیت کہتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا میدا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی غذا برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جلح شاہ نے اس کی اس عمر کے لیے ماں کی چھاتیوں کے اندر متوازن غذا دودھ کی صورت میں رکھی ہے یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر شہ آ کے سیکھتا ہے اس نے بولنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے سمجھنا یہ ساری چیزیں وہ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے لیکن دودھ ماں کی چھاتی سے کشید کیسے کرنا ہے یہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جل شاہ نو اس کو جو ہے وہ پڑھا کر کے اس کو سکھا کر کے بھیجتا ہے قران مزید میں ایک مقام پہ فرمایا واہدینا النجدین ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی اور اس سے مفسرین فرماتے ہیں ماں کی چھاتیاں مراد کہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے بطخ کے بچے کو تیرنا پہلے ہی آتا ہے وہ دنیا پہ آ کر نہیں سیکھتا مرغی کا بچہ جو ہے اس کے وظائف الگ گیا وہ پانی میں نہیں جا سکتا ہے تو اس کو اس کے مطابق تربیت دی اور بطخ کے بچے کے پاؤں چوڑے رکھے جس سے وہ پانی کو پیچھے دھکیل سکے یہ اس کی استعداد کے مطابق اس کی تربیت کی جس کو چارہ چاہیے اس کو چارہ باہم پہنچایا جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا باہم پہنچایا جس کو دودھ دودھ چاہیے اس کو دودھ باہم پہنچایا ایک پرندہ ہے جسے ہنس کہتے ہیں وہ سچے موتی کھاتا ہے آپ اگر جائیں نا پنساری کی دکان پہ اور اس کو کہوں کہ مجھے دو چار تولے دے دے تو ہو سکتے ہیں سیال سے ملے ہی گجرا والا سے بھی نہ ملے جو بالکل سچے جو ہے وہ موتی ہیں وہ ادم دستیاب ہوں ملے ہی نا آپ کو اور اگر وہ ملے بھی تو ہزاروں روپے تولے کے حساب سے ملیں گے لیکن ہنس نامی پرندہ روز پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روز مہیا فرماتا ہے یہ اس کی شان ربوبیت ہے یہ تو لوگ الجھ گئے ہیں وہ تبکل چھوڑ گئے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے رزق کو ہم نے خود اکٹھا کرنا اور بھول گئے ہوئے ہیں یہ رب کی ذمہ داری ہے یہ اس کی شان ربوبیت ہے جس کو جو چاہیے اس کو وہ بہم پہنچاتا ہے ہمیں صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسباب کی تلاش کریں اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے کرم پہ چھوڑ دیں لیکن جو اس نے لکھا اگر ہم فرض کرو اسباب بھی چھوڑ دیں پھر بھی جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا حضرت شیخ شیخساد شرازی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں اس نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا ساتھ ہی ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور اس نے شکار کھایا اور پس خردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ لومڑی رینگتی رینگتی پہنچی اور پہنچ کر کے اس نے جو ہے وہ بچا کچا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا یہ جا کے غار میں بیٹھ گیا کہ جب لومڑی کو جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں پاؤں بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا وسیلہ بھی قائم کر دیا تو جو میری قسمت کا لکھ ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا تو میں محنت کیوں کرتا پھرتا ہوں تو وہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا ایک آدھا وقت تو فاقہ کاٹا جب بھوک سے نڈال ہوا تو آواز آئی ہاتف سے اے بندے میں تیرا بھی رب ہوں لیکن لومڑی نہ بن شیر بن خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھیں لیکن حقیقی نظر ہماری جو ہے وہ مسبب پر ہونی چاہیے ہم ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ دیں اور ہم اس دنیا کو مقصود بنا لیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جن کا اوڑنا بچھونا دنیا ہے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ, وہ لوگ اللہ جما مالم وب الحلا کل بزن فل ہوتا کا مل ہوتا وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مال مجھ کو لا فانی کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑ کے بڑی آگ میں ڈالیں گے اور وہ بڑی آگ کیسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے اور وہ ایسی سخت آگ ہے کہ جو دل بھی کھا جائے گی کلیجے بھی چاٹ جائے گی تو اس آگ میں ہم اس بدبخت کو ڈالیں گے جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا ہوا ہے اور جس نے رزق کو مقصود اور قبلا جان سمجھ لیا ہے اور آج ہماری پریشانیاں ہمارے دکھ و اضیتیں یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں ہمارا توکل کمزور ہو گیا اگر اللہ پہ توقل پختہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ رب العالمین ہے تمام مخلوقات کا رب ہے یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے عالمین جمع ہے عالم کہتے ہیں ما سے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے اور ایک عالم کا رب نہیں ہے تمام عالمین کا رب ہے پرندوں کا بھی رب وہی ہے درندوں کا رب بھی وہی ہے چوپاؤں کا رب بھی وہی ہے چڑیوں کا رب بھی وہی ہے جو پانی میں تیرنے والے زمین پہ ریگنے والے ہواوں میں اڑنے والے حتیٰ کہ آگ کے اندر پرورش پانے والے اور انسانوں جانوروں حیوانوں بہائم ہر ایک کا رب وہی ہے تمام کائنات کو برابر دے رہا ہے کوئی مانتا اسے بھی دے رہا ہے اور جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے یہاں وہ رب المسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے یہ یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کا رب ہے یہ بھی نہیں کہا کہ فرماد بلداروں اور متیوں کا رب ہے کہا وہ تمام عالم کا رب ہے کائنات کی ہر شہ کا رب وہی ایک اللہ ہے جو کہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے اور تمام مدھو ستائش اور ہمدو توسیف جس کے لائق ہے وہ ایک سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے اور سب کا رب ہے اور اسی کو زیبہ ہے کہ وہ سب کو رزق دے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے بلکہ ان کو زیادہ دے رہا ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ اور خیال نہ ہو تو کافروں کے گھروں سیڑھیاں جو ہیں وہ سونے چاندی کی بنا ڈالوں اتنا ان کو دوں لیکن یہ کہیں گے جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے جو مانتا اسے بھی دے رہا ہے جو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا رب اس کا بھی ہے اور جو اس کے حضور پانچوں سجدا ریز ہوتا ہے رب اس کا بھی ہے کبھی سورج کو نہیں کہا یہ میرے نافرمانوں فرمانوں کا گھر ہے اس کے گھر میں روشنی نہ بکھیرنا یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا ہوا تو اس گھر میں آکسیجن نہ پہنچانا کبھی چاند کو نہیں کہا تیری چاندنی فلاں کے آنگن میں نہیں اترنی چاہیے وہ میرے نافرمانوں فرمانوں کا گھر ہے کہا جس طرح با یزید کے گھر میں روشنی کرتا سورج اس گناگار کے گھر میں بھی ایسے ہی کرنی ہے چاہے گناہگار ہے لیکن میں اس کا بھی اسی طرح رب ہوں جس طرح با یزید بستا رب اب تھوڑا سا ایک اور اس پہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے عالمین اتنے ہیں اور رب ایک ہے یہاں رب کا لفظ واحد ہے اور عالمین بہت سارے ہیں یہاں یہ بات عقیدے کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رب کے کئی عالم ہو سکتے ہیں یعنی کئی عالمین کا ایک رب ہو سکتا ہے ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں اور ایک شوہر کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں ایک آقا کے کئی غلام ہو سکتے ہیں اور ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں لیکن ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے اور ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے ہیں یہ شان ہے کیونکہ ایک رب کے کئی مملوک اور کئی مربوب ہو سکتے ہیں وہ سب پر کرم نوازی فرمائے لیکن ایک مربوب کے کئی رب نہیں ہو سکتے اور دوسری بات یہاں سمجھنے میں یہ آتی ہے کہ وہ ایک رب ہو کے سب کو برابر دے رہا ہے اور سب پہ کرم فرما رہا ہے اور سب کو نواز رہا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا فضل میرے پہ ہو رہا ہے شاید دنیا کے اوپر میں ہی اس کا بندہ ہوں یعنی اتنا کرم اتنا فضل ایک ایک بندے پہ انسان ذرا غور کرے اس کے اندر کے سسٹم اس کا نظام زندگی اس کو دیے جانے والی عزتیں اس کو شہرت وقار اس کو دولتیں اس کی اولادیں یہ کیا کیا ایک شخص کو دیا گیا اور ایک رب نے سب کو دیا ہے اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو کمی نہیں چھوڑی ہر ایک کو بہم آکسیجن پہنچ رہی ہے ہر ایک کو ہوائیں پہنچ رہی ہیں ہر ایک کو سورج کی کرنے مل رہی ہیں ہر ایک کو چاند چاندنی مجسر آ رہی ہے رزق کے دروازے پہ خیرات بانٹ رہا ہے ہر ایک کو اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس نے کسی کے لیے کمی نہیں چھوڑی اور بندے کا کوئی دوسرا رب نہیں تھا لیکن بندے کا انداز یہ ہے جس طرح اس کے کئی رب ہوں اور وہ اس کے حضور سجدہ کرنے نہیں جاتا اس کو فرصت نہیں ملتی ایک رب کے کئی مملوک ہیں ایک رب کے کئی مربوب ہیں لیکن اس نے کسر نہیں چھوڑی اور ایک بندے کے کئی رب نہیں ہے لیکن اس کا جو انداز ہے وہ کتنا بیگانگی والا ہے تو کہا الحمدللہ رب العالمین بات آگے بڑھائیے الرحمن الرحیم وہ تمام جہانوں کو جو خیرات دے رہا ہے تمام جہانوں کی جھولیاں بھر رہا ہے وہ کیوں بھر رہا ہے مجبور نہیں ہے کسی احسان کے بدلے میں نہیں دے رہا ہے。مستقبل میں بندوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنے بندوں کو اتنی مخلوقات کو جس میں جن بھی ہیں جس میں حشرات الرز بھی ہیں چوپائے بھی ہیں اتنا کیوں نواز رہا ہے اتنا نواز رہا ہے کیوں نواز رہا ہے کوئی غرض ہے نہیں کوئی مقصد ہے نہیں الرحمان رحیم محض اپنی رحمت سے کرم فرما رہا ہے رحمت اللہ تعالیٰ جلا شاہو کی مخلوق پر شفقت ہے اس شفقت کے سبب اللہ تعالیٰ جلا شاہو پوری مخلوق کو نواز رہا ہے رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے سیگے ہیں اور اللہ تعالیٰ جلا شاہو کی رحمت امیم کا تذکرہ ہے رحمان میں زیادہ جو ہے وہ رحمتوں کا ذکر ہے یہ زیادہ مبالکہ رحیم سے اور اسی لیے کسی شخص کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا عبد الرحیم کو اگر رحیم کہہ لیں تو گزارا ہوگا لیکن عبد الرحمان کو رحمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ رحمان اس کی ایسی سفت ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی رحیم کا لفظ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بھی بولا بل مو منی نہ لیکن رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے مستمل نہیں ہوگا یہ اس کی ایسی صفات پر مشتمل ہے کہ جو اسی کا خاصہ ہیں اور اس کے علاوہ کسی بندے کے اندر کسی اور مخلوق کے اندر اور کسی اور ذات کے اندر جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں اب اللہ تعالیٰ جہ شاہ رو کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا لیکن رحمتوں کا ذکر کرنے کے متصل بعد اس نے اپنی مملکت اور حکومت کا ذکر بھی کیا مالک یوم الدین وہ رب جو رحمان بھی ہے وہ رب جو رحیم بھی ہے بندہ کہیں رحمتوں سے دھوکے میں نہ آ جائے اور بدعملی کا شکار نہ ہو جائے جو رب رحمان بھی ہے جو رب رحیم بھی ہے اس کی یہ شان بھی ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے وہ دن جو پچاس ہزار سال پہ مشتمل دن ہوگا جس دن اللہ کا آخری اور ٹل فیصلہ آئے گا جس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا نہ کوئی اپیل ہو سکے گی یہاں تو سیبل کورٹ سے سیشن کورٹ میں وہاں سے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں وہاں سے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ آخری فیصلہ ہوگا اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے اور نہ کوئی دن ہے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ٹل ہوگا اور وہ طے ہوگا اس لیے بندے کو ساتھ ڈرایا بھی گیا ہے کیونکہ ایمان خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان حضرت جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں نہ ہو جاؤں اور اگر مجھے پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہی ہو جاؤں یہ شاہ ابد الحق مدس نے تمہید المان میں لکھا ہے ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کرم دیا میں نالے ڈر بھی آنا ہے رحمان اور رحیم صفت کا ذکر کرتے ہی ساتھ کہہ دیا مالے کے یوم دین جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے جو پچاس ہزار سال پہ مشتمل یہ ایک نقطہ آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً آپ اس سے حاضر لطف حاصل کریں گے اور اگر اس پہ تدبر کر لیا جائے تو بڑے اختلافات مٹائے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شاہ نے یہاں اپنی صفت بیان کی کہ وہ جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے جو باقی دن ہیں ان کا مالک کون ہے یقیناً ان, ان کا مالک بھی اللہ ہے ہفتے کے دن کا اتوار کے دن کا جمعے کے دن کا عید کے دن کا آشورے کے دن کا سارے دنوں کا مالک وہ ہے لیکن جب اس نے اپنا تعارف کرایا ہے تو تعارف میں مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہونا بتایا تو یہ ایک اصول سمجھ لیں اور اس اصول کو سمجھنے سے بہت کچھ سمجھنا ہوگا جب کسی شخص کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ بطور تعارف پیش کیا جاتا ہے اگرچہ اس کے تعارف کے اور بھی بہت سارے حوالے ہوں لیکن جب تعارف کسی کا کروایا جائے اور وہ تعارف عظمت والا ہو تو پھر اس کی عظمت کا بڑا حوالہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے ایک میمار ہے جس نے مینار پاکستان بنایا پارلیمنٹ ہاؤس بھی اسی نے بنایا بڑے بڑے عالی نصب پلازے اس نے بنایا تو وہ اتفاق سے آپ کے محلے میں رہتا تھا ایک دن چھٹی پہ آیا ہوا تھا آپ نے کہا تھا ہماری گلی کا پانی نہیں نکلتا اس نے کہا یہ جو نالی جا رہی ہے پانی والی اس کا لیول ٹھیک نہیں ہے تم دو نوجوان بلاؤ نا تو یہ اس کی اینٹیاں کھیڑ دیں میں ایسی ترتیب سے لگا دوں گا کہ پانی یہ کترا بھی نہیں ٹھہرے گا تو آپ نے اینٹیاں کھیر دی اس نے ترتیب سے سلیکے سے لگا دی اب پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ٹھہرتا تو جس نے منارے پاکستان بنایا ہے جس نے پارلیمنٹ آہست تعمیر کیا بڑے عالی نصب پلازے بنائے ہیں اس نے آپ کے محلے کی اس نالی کو بھی بنائے ہیں اب کسی فورم پر اس کا اگر یہ تعارف کروائیں کہ جناب اب آپ کے سامنے وہ میمار تشریف لاتے ہیں جو فلان شہر کے فلان محلے کی فلان گلی کی گندی نالی بنانے والے ہیں تو مجھے بتا� جس نے تعارف کروایا اس نے جھوٹ بولا یا سچ بولا جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ اس کا تعارف کروایا یا اس کے تجلیل کی بولا بھی سچ لیکن اس کی تجلیل کر کے رکھ دی کیونکہ اس کا جب تعارف کروانا تھا تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کرنا چاہیے تھا اگر کوئی میرا شخص یہ تعارف کروائے کہ اب آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے وہ شخص آتا ہے کہ جو الحمدللہ للہ پاس ہے تو اس میں کوئی شک ہے لیکن میں کہوں گا کہ میری دوسری ڈگریاں تو میں نظر نہیں آتی جب پرائمری پاس ہونے کے حوالے سے میرا تعارف کروایا جائے گا تو سامعین کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کے تعلیم کا معیار یہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے تو یہ میں غصہ کر جاؤں گا کہ یہ میرا تعارف نہیں کروایا جا رہا یہ میری تزلیل کی جا رہی ہے اس لیے یہ اصول ہے جب کسی شخص کا تعارف کروایا جائے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے چھوٹے حوالے سے تعارف نہیں کروایا جاتا اسی لیے حضرات اللہ نے کہا کہ جس نے کہا میں خنزیر اور کتے کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس نے اللہ کی توہین کی مجھے بتاؤ خنزیر اور کتے کا رب کون ہے یقیناً اللہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن جس نے یہ تعارف کروایا کہ میں لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں تو بتاؤ اس نے اللہ کی توہین کی یا اللہ کا تعارف کروایا قسم کھائی اللہ کی لیکن اس نے کہا میں اپنے گھر کی لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس نے توہین کی علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا جبکہ ان اینٹوں کا رب اللہ ہے لیکن اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا اس لیے توہین کی ہے اس نے تزلیل کی ہے اس نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے گھر کی لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں محمد عربی کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس کو یوں کہنا چاہیے تھا یہ عظمت تھی اب بات سچی ہے لیکن توہین ہو گئی اس نقطے کو سمجھنا بہت سارے مسائل آپ حل کر لیں گے اس ایک نقطے سے کہ کسی کا تعارف جب کروایا جائے اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نہیں کہا منگل کے رب کی قسم یہاں یہ نہیں کہا کہ رحمان اور رحیم وہ ہے جو جمعرات کا رب ہے جو اتوار اور پیر کا رب ہے نہیں بلکہ کہا جو جزا کے دن کا رب ہے جب تعارف کروایا گیا تو عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا گیا جو سب سے بڑا دن تھا اس کا تعارف کروایا گیا اب اس نقطے کو ذہن میں اگر آپ بٹھا چکے ہیں تو میں تھوڑا سا اس دور میں جو فتنے مچے ہوئے ہیں ان کی طرف آؤں اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتا بولتا سچ ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور بشر ہیں یقیناً بشر ہیں لیکن حضور کا تعارف بشریت سے کرواتے ہو بشر تو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں جب محبوب کا تعارف کرنا ہے تو امام الانبیاء کے حوالے سے کرواؤ بشریت سے تعارف نہیں کراؤ گے نبیوں کی امامت سے کرواؤ گے اگر کوئی شخص میرا تعارف یہ کرواتا ہے کہ پرائمری پاس مولوی صاحب خطاب کرنے آتے ہیں تو بتاؤ میں اپنی عزت سمجھوں گا یا اپنی توہین سمجھوں گا میں سمجھوں گا بول سچ رہا ہے لیکن مجھے ڈی کرنا کرنا چاہتا ہے میری تظلیل کرنا چاہتا ہے ہے ہے میری اس کے دل میں میرے لیے کھوٹ جو شخص بشریت سے حضور کی تعریف کرواتا ہے, ابو بھی ہے تو یہاں مجھے خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کا ایک جملہ یاد آیا جو میں گھنٹہ بھی تقریر کروں اس موضوع پہ تو وہ ایک جملہ ہی بھاری ہے فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا سدرا پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتے ہیں کہ تعلیم یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے ناداں جو متلک تھا مقید کر دیا تم نے تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے تو دیکھنے والی نظر کنویں میں دیکھ رہی ہے لیکن محبت والے مصر کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے اس لیے جب کسی کا تعارف کروایا جائے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو کسی کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے چھوٹا حوالہ تعارف میں پیش نہیں کیا جاتا اگر گندی نالی سے میمار کا تعارف کروائیں تو یہ بات سچ ہوگی لیکن تعارف نہیں ہوگا اب بھلا اس سے کوئی گھر تعمیر کروائے گا جس کا تعارف آپ گندی نالی سے کر رہے ہیں اگر کوئی معمار کا یہ یہاں کسی فورم پہ تعارف کروا رہا ہے یہ جی ہماری گلی گندی نالی بنانے والا میمار ہے اس سے کوئی پلازہ بنوائے گا اس سے کوئی مسجد تعمیر کروائے گا کہ اس سے ہم نے کیا کروانا ہے لیکن اگر اس کا تعارف مینارے پاکستان سے ہم کروائیں گے تو اس کو کام ملے گا تو تعارف جو ہے وہ عظمت کے حوالے سے کروائیں گے اگر بشریت کے حوالے سے نبی کا تعارف کریں گے تو لوگوں نے نبی کی اطاعت کیوں کرنی ہے او نبی کا تعارف کروانا ہے تو امام المبیا کی حیثیت سے کروانا نبی کا تعارف کروانا ہے تو اس انداز سے نہ کرواؤ کہ وہ گلیوں میں گھومتے تھے انگلی کا تعارف کروانا ہے تو اس انداز سے نہ کرواؤ کہ اس انگلی کو پسینہ آ جاتا تھا اور اس انگلی سے روٹی کے ٹکڑے توڑتے تھے اس انداز سے انگلی کا تعارف کرو یہ اٹھاتے تھے چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے اگر سینے کا تعارف کروانا ہے تو علم نشرہ کے حوالے سے کرواؤ آنکھ کا تعارف کروانا ہے تو ماں جاگل بسر کے حوالے سے تعارف کرواؤ اللہ اکبر تو یہ ہے ایک انداز تو کہا مالک یوم الدین وہ رب جو رحمان اور رحیم ہے اس کی شان یہ ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے نہ بدو کا, و کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ اکبر یہاں کا کو مقدم کرنے سے حسر پیدا ہوا اور حسر کا معنی اگر ہوتا بدو کا جس طرح عربی میں ضابطہ ہے پہلے فیل آتا اور مفول بعد میں آتا ہے لیکن یہاں ایہ کا جو مفول ہے اس کو پہلے لایا گیا حسر پیدا ہو گیا ورنہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اب اس کا مانا ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دوسرا نقطہ علما نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ عبادت اپنی کا ذکر بعد میں کیا پہلے اس کا ذکر کیا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں عبادت کا مزہ یہ ہے کہ جو آبد ہے وہ عبادت میں اپنے آپ کو بھی بھول جائے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبا میں کافر روما ماجے میں ہوا وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے یہ ہے مزہ اور یہ ہے لطف عبادت کا ویا کا نسطین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے استعانت بھی اللہ سے چاہتے ہیں اور عبادت بھی ہم اسی کے کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے حتیٰ کہ تحیت کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا ہمارے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے حضور علیہ تشریف لائے ایک سیابی نے حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا اور اونٹ جب پاگل ہو جائے تو بڑا نقصان کرتا ہے حضور اس کے ساتھ چل پڑے سیابا کہتے ہیں ہم بھی ساتھ چل پڑے حضور کو جب اونٹ نے دیکھا تو بھاگنے لگا حضور کی سمت ہم ڈر گئے کوئی نقصان نہ پہنچا دے لیکن ہم نے پھر منظر اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ اس نے آ کے حضور کے قدموں میں سجدہ کر دیا تو ہم نے عرض کی نہ و احق کو ان نس نبی صلی اللہ علام حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہم آپ کو سجدہ کریں یہ اونٹوں کے سجدہ کر رہا ہے سجدہ عبادت نہیں سجدہ تعظیم تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں ہمارا بھی جی چاہتا ہے تو آکا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے لیکن میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے تو تحیت کے طور پہ بھی اس شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے اسی طرح استعانت مدد مانگنا وہ بھی اللہ سے مانگیں گے پکاریں گے اسے, اسے اسی کے حضور ہم طلب دراز کریں گے لیکن اگر انبیاء کو اولیاء کو بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائے اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے ابن ماجہ میں روایت ہے ترمزی میں روایت ہے اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت ہے حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں آنکھوں سے نابینا تھا اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے تو آکا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے اس نے کہا کہ نہیں میں صبر نہیں کر سکتا ایک خاتون حضور کی خدمت میں ہے جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اس نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور ذاتوں پردہ سطر بھی کھل جاتا بال کھل جاتے تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑے تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں اور اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے لیکن اتنی دعا کر دے جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے تو حضور نے یہ دعا کر دی اور مہدسین شارحین فرماتے جب وہ گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کے سطر کی حفاظت کرتا تھا اس عورت کو حضور نے کہا کہ اگر تو کہے تو جنت اور اگر تو کہے تو تیرے دعا کر دیتا ہوں بیماری ختم اس عورت نے جنت والا وعدہ قبول کر لیا اس سے ابھی کو بھی عزوز نے یہی کہا اگر تو صبر کرے جنت نہیں تو ٹھیک ہے تجھے آنکھیں مل جاتی ہیں اس نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے اس نے صبر کر لیا اس نے نہ کیا کیوں وجہ کیا ہے تو جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ اس نے صبر اسے آپ نے نہ کیا اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے اس کا تو کام بنتا تھا جنت مل گئی اور آنکھیں بھی تھی حضور کو دیکھتی بھی تھی اس بیچارے کی آنکھیں نہیں تھی اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے حضور نے فرمایا کہ وضو کر دو نفل پڑھ اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی اور اس دعا, دعا مانگتا ہوں یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی اور وہ جا کے حضور علیہ السلام السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی نوافل پڑھنے کے بعد سیابا کہتے ہیں ہم موجود تھے جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی تو اس لیے استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ کسی اللہ والے کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالا ہوتا ہے حضرت آدم سے وہ دانا کھایا گیا تھا پھر کتنا اثر ہوتے رہے پھر ایک دن کہا حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بخاری اور مسلم کی شرط پہ حدیث لکھی ہے کہا کہ اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے میں کو کی میری نظر اٹھی تو فضاۓ عرش پہ پڑی میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا کہا جا تیری خطا سے در گزر فرمانے۔ اللہ اکبر تو یہ ہے جو ہے وسیلے کا تصور اور یہ استعانت کے خلاف نہیں اللہ سے استعانت کرنا ہے ہاں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو کسی ولی کو یا کسی نبی کو مستقل بھی ذات مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اسے سے ڈائریکٹ لوں اور اس یہ اللہ کا محتاج نہیں ہے اللہ نہ بھی چاہے تو یہ دے سکتا ہے تو وہ زندگی کافی اسلام سے خارج ہے لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تو استعانت اس معنی کے اندر جو ہے وہ جائز ہے تو عیا کا نابو ایا کا, و ایا کا اب بات ہے تھوڑی سی لمبی اور میں اس کو سمیٹنا بھی ہے یہ جو سورت الفاتحہ ہے پورا جو قرآن ہے اس کا نچوڑ سورا فاتحہ اور یہ ایک دعا ہے اور دعا مانگنے کا اسلوب کیا ہے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کسی سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے دو طریقے ہیں ایک تو سادہ کسی سے جا کے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دو کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو مہذب ترین طریقہ کہلاتا ہے جو کسی کی سخاوت کو اپنی طرح مائل کرنے کا طریقہ ہے جس سے مانگنا ہے پہلے اس کی تعریف کرو پھر اس کی نرم دلی کا تذکرہ کرو پھر اس کے مال و دولت کا ذکر کرو کہ میں کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا پھر اس کے بعد اپنی اس کے ساتھ جو وفاداری کا تعلق ہے اس کو بیان کرو پھر جھولی پھیلاؤ پھر جو ہے وہ دینے والا تمہاری جھولی بھر دے گا یعنی دو طریقے ایک ڈائریکٹ آپ سے مانگتا ہیں اور ایک جو ہے وہ پہلے تعریف کرتا ہے دوسرا طریقہ اب یہاں دوسرا طریقہ اپنایا گیا جو مہذب ترین طریقہ ہے اس سے مانگنا چاہا بندے نے مانگ آگے رہا جا کے ایک دن سے رات لیکن پہلے کہا الحمد رب ربی پہلے تعریف کی پھر رحمتوں کا تذکرہ کیا الرحیم جس سے مانگ رہا ہوں وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے پھر کہا مالک کے الدین کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا اس کے خزانے اتنے ہیں اس کی حکومت و سلطنت اتنی ہے کہ یہ دنیا تو یہ دنیا رہی اس دنیا پہ بھی قبضہ اسی کا ہے پھر اس کے بعد اپنی وفاداری بیان کی کا دو و یا کا دست ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھی سے طلب کرتے مانگتے بھی تجھی سے دیکھو نا ایک سائل ہے جو لاری اڈے پہ اترا ایک ایک دکان پہ مانگتا مانگتا آپ کی دکان پہ بھی آ گیا آپ کے سامنے بھی اس نے ہاتھ پھیلایا مانگا اس طریقے سے جوں ابا جا شانے بیان کرنے لگا جھولی پھیلا دی آپ اس کو روپئے چار روپے دس روپے دیں گے یا مٹھی آٹے کی ڈال دیں گے آپ کو پتا ہے کہ آدھا شہر مانگایا ہے آدھا جا کے اس نے آگے مانگنا ہے تو اس کو اس حساب سے دیں گے کہ دس روپے دے دیں گے لیکن اگر کوئی سائل ہو جو لاری اڈے سے اتر کے سجی ہوئی دکانیں چھوڑ کے صرف آپ کے پاس آئے اور کہے پیچھے بھی شہر چھوڑایا ہوں آگے بھی شہر پڑا ہوا ہے لیکن میں نے کسی در پہ نہیں جانا میں تم ہی سے لینا ہے تو پھر بتاؤ تم اسے مٹھی آٹے کی دو گے دس روپے دو گے یا اس کی ضرورت پوری کرو گے یہاں بندہ کہہ رہا ہے یا کا نہ دو یا کا نستا مالک نہ کسی اور سے مانگتا ہوں نہ کسی اور کے آگے سارے ٹیکتا ہوں میں مانگتا بھی تجھ سے ہوں پوچھتا بھی تجھے ہوں اور پھر تعریفیں کر کے مانگتا کیا ہے مانگتا کیا ہے سوال کیا کرتا ہے دن س رات کتنی اہم چیز ہے جس کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھی جو بندہ طلب کرتا ہے روزانہ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکت میں مانگتا ہے اپنے رب سے سوال کرتا ہے اہد نصرات اے مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اگر اس کا یہ ترجمہ ہے تو جس نے نماز کے لیے وضو کیا ہوا ہے بس پہ کھڑا ہے کبلا رخ کرا ہے اس نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے دیکھا ہے تو نماز کے لیے آیا ہے نا دیکھا ہے تو رکو قیام کر رہا ہے نا دیکھا ہے تو بزو کیا ہوا ہے نا تو یہاں دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے ارات و طریق کے معنی میں نہیں ہے یہاں اشال مطلوب کے معنی میں ہے یہ مانی ہے ہدایت کے ہدایت کا معنی ارشاد بھی ہے ارات اتری دیکھنا آپ سے کسی نے پوچھا میں فلان جگہ پہ جانا ہے آپ نے کہا سیدھے ہو جائیں دائیں ہو جانا آگے چوک آئے گا تو بائیں مڑ جانا پھر اس کے بعد سیدھے ہو جانا پھر گلی آئے گی آگے ایسے ہو جانا اس طرح نے اس کو یہ ہے ارات اس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے راستہ گمنے کا اندیشہ ہے اور دوسرا یہ ہے آپ سے کسی نے راستہ پوچھا آپ نے اس کا بازو پکڑا جہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا اس میں بھٹکنے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا تو بندہ یہ نہیں کہتا مجھے راستہ دکھا دے کہا مالک دیکھا تو ہے لیکن راستے میں شیطان کھڑا ہے میری منزل مار لے گا تو دست کرم بڑا اح دنس المستقیم مجھے منزل پہ پہنچا دے یہ ہے مفہوم اح دنس المستقیم تو جب یہ سوال کیا تو پھر منزل مل گئی سیرات الزینا انعام کہا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا میرے انعام یافتہ بندے اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں خود فرماتا ہے نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں صالحین یہ چار گرو انعام یافتہ ان کا راستہ مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی ان کی راہ قدم مل گئی نہ پا مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی اگر ان کا راستہ نہیں ملا تو پھر ہدایت نہیں مل گئی لیکن آگے پھر فرمایا غیر المقدوب علیہ ول گمراہوں کا نہ دکھانا اور جن پر تیرا غزب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا یعنی انعام بھی ہوا ہو غزب بھی نہ ہوا ہو یعنی دنیا کے لوگ دنیا کو انعام سمجھتے ہیں نا فیرون پہ نام تو ہوا ہے نا حکومت ملی تخت و تاج ملے کیا کچھ ملا لیکن ساتھ اللہ کا غزب بھی ہوا قہر بھی ہوا نمرود پہ حامان پہ قارون پہ قدم تو ہوا ہے لیکن ساتھ کہر و غضب بھی ہوا ہے دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جنہوں تخت و تاج مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ تخت و تاج کیسے ملتے یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے انعام ہے ایک دنیاوی اعتبار سے لیکن سات کہہرو غذب بھی ہے تو کہا مالک ان کا راستہ دیکھا جن پہ انعام ہوا ہو لیکن کہہرو غضب بھی نہ ہوا ہو کچھ لوگ ہیں انعام ہوا ہے لیکن ساتھ کہہر غضب بھی ہوا ہے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دیکھا جن پہ انعام بھی ہوا ہو کہر و غذب بھی نہ ہوا ہو اللہ اکبر حضرت امام ترمزی نے اپنی صنعت سے روایت لکھی ہے کہ غیر المقدوب سے مراد یہودی ہیں اور دالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں نہ یہودیوں کا راستہ دکھا نہ عیسائیوں کا راستہ دکھا ہمیں اسلام کا راستہ دکھا دے راستے پہ چلا دے جو اسلام کی راہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ مغدوب علیب سے مراد جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ مشرقین ہیں اور جو دالین ہیں وہ منافق ہیں جنہوں نے ہدایت کو دیکھ کے پھر پھسل گئے تو نہ منافقوں کے راستے پہ چلا نہ مشرقوں کے راستے پہ بلکہ ہمیں اسلام کی راہ پہ چلا دے جب یہ اللہ کی حضور مانگ لیا یہ مطالبہ کر لیا اور ہر روز مانگ لیا اچھا یہاں ایک اور بات ہے کہ جس چیز کو جس شخص کو پہلے ہی منزل نصیب ہے بالخصوص حضور کی ذات ہے آکریم علیہ السلام کی ذاتیں والا بات ہے حضور تو سیدھی راہ پہ چلے ہیں لوگوں کو چلا رہے ہیں اور گامزن ہے منزل پہ تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا حضور بھی یہی دعا مانگتے ہیں روز تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا اس راستے پہ اس تقامت نصیب فرماتے ہیں。جو صالحین ہے جو نیک لوگ ہیں وہ یہ مانگتے ہیں مالک تو نے سیدھا راہ دکھایا ہے اس راہ پہ چلایا ہے کرم نوازی کی ہے منزل دکھائی ہے منزل پہ, پہ پہنچایا ہے لیکن ہمارا خاتمہ بس اسی راستے پہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو ہم پٹک جائیں کیونکہ اتنے لوگ ہیں دنیا کے اوپر جو آخر پہ, پہ پہنچے بھٹک گئے امام بخاری نے کتاب المان میں روایت درج کی ہے ایک تابی کہتے ہیں میں تیس سے آبا سے ملا ہوں اور میں نے ہر ایک کو سخت فکر مند خاتمے کے بارے میں پایا ہر بندہ کہتا تھا بس خاتمہ ٹھیک ہو جائے رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا دا جانی ہے جس جستا توڑ چڑے کتنے لوگ ہیں کہ جو درجہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں آخر خراب ہو جاتا ہے بلم بن کی مثال ہمارے سامنے مستجاب الدعوات ولی تھا بنی اسرائیل کا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا قبولیت پہلے ہو جاتی اتنا مستجاب دعوات تھا لیکن پھر بھٹکا بہ آخر خراب ہو گیا اسی کے بارے میں قرآن میں ہے ما اس کی مثال کتے کی مثال ہے زبان لٹک گئی جس تا کتہ زمین چاٹتا ہے وہ چاٹتا تھا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا لیکن اپنے خلاف نکل آئی اب تھا مستجاب الدات اور زمرہ اولیاء میں اس کا شمار تھا خود ابلیس دیکھ لیں شیطان دیکھ لیں مولم الملکوت تھا فرشتوں کا استاد تھا لیکن کہاں سے گر اور کہاں پہنچا اب جتنی دیر تک ہم اس پہ لانت نہیں کر لیتے تلاوت قرآن کی شروع نہیں کرتے تھا کس مقام پر گیا کہاں اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا، تے نہ آخی میں پڑھیا او جب بار صداوے سداوے متا روڑ دے بے دیا اس لیے روز مانگتے ہیں مستقیم اے میرے مالک اگر ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن کیا ہے تو ہمارے پاؤں پھسلنے نہ پائیں ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا دی حضرت بایزید سے کسی بڑھیا نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں میرے گدے کی دو مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے تو بایزید بستمی روئے فرمانے لگے بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا خیر بایزید کا انتقال ہو گیا بڑھیا کو خواب میں ملے اس نے کہا حضرت سنائیے کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے بوڑھیا نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا یہ بات سنیں اور ٹھنڈے ہو کے گھروں کو جائیں حضرت با یزید کہتے ہیں جب میں اس کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے کہا بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں کہتے کیا لے کر آئے ہو شہنشاہ تو فقیروں کو یہی کہتے ہیں کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ نہیں آیا تیری رحمت لینے آیا ہوں اللہ تعالی نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرم آمین جب یہ سورت مکمل ہوتی تو حضور آمین پکارتے اس کا معنی ہے اللہ ہماری دعا قبول کر دے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور دے آفاق کے آ ہر ہر گوشے میں بلد قرآن بلد سنا کر دم, دم لینا اب رکنا, لنا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں اب بلد فردوس میں جا کر دم لینا آپ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں